برے قسم کے اور اس طرح کے اشعار نہیں کہوگے میری گستاخی نہیں کرو گے اس نے عہد کر لیا تھا کہ میں نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ رہا ہوا دوسری بار بھی اس نے پھر یہی کام کیا لوگوں کو اکٹھے کرتا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ اقدس میں کیا کرتا توہین کرتا تھا تو اس کے بعد دوبارہ یہ کسی معاملے میں دوبارہ قید ہو گیا جب دوبارہ قید ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ اب بھی مجھے رہا کر دیجیے میں اب, میں اب آپ کے ساتھ کہ اب میں آپ کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کروں گا تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ, لَا مِن جو کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں درسا جاتا تو اس لیے جب کبھی بھی انسان کو کہیں پر کسی بھی حالات کے اندر جب کوئی تکلیف پہنچے یہ اس کے علاوہ تو ہمیشہ سے انسان کیا ہے سبق سیکھتے ہیں ٹھوکر لگنے سے خود جب ٹھوکر کھاتا ہے وہ جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ کسی کی سکھانے سے وہ بہت بڑھ کر ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے تو لائل لا ہے موسوف واحد صفت موسف صفت مل کر ممیز مرر تمیز ممیز تمیز مل کر جار مجرور جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل کے فعل اپنے نائب فائل اور متعلق شامل کا جملہ فعلیہ خبریہ چلیے بس گیا آپ اسی پر قیاس کیجیے گا سارے جملہ فعلیہ ہی بنتے چلے جائیں گے حدیث نمبر ایک سو انتیس لاجن تا لا منو جارو بیکا جار پڑوسی کو کہتے ہیں امین یون محفوظ ہونا بوا اک تن کی جمع ہے تکلیف کو کہتے ہیں شر کو کہتے ہیں مصیبت کو کہتے ہیں تو بوا اس کی کیا جمع منتخب جمعوں کے وزن پر ہے جمع تو لاد خل الجنت جنت میں داخل نہیں ہوگا من لا یب منو جارو کہ جس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں بواق ہو اس کے شر سے تو جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں تو جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یاد رکھیں پڑوسی کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں ایک پڑوسی وہ جو صرف پڑوسی ہو اور کیا ہو کافر ہو کافر ہو لیکن ہو پڑوسی اس کا صرف ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے بلکہ صرف پڑوسی ہے لیکن مسلمان ہے تو اس کے دو حق ہیں ایک تو مسلمان ہونے کا اور دوسرا کیا ہے پڑوسی ہونے کا اور تیسرا ہے کہ کیا رشتے دار بھی ہو تو اس شخص کے تین حق ہیں ایک رشتے داری کا ایک پڑوسی ہونے کا اور تیسرا کیا ہے مسلمان ہونے کا تو پڑوسی کا کیا ہے بڑے حقوق ہیں پڑوس کا خیال رکھنا چاہیے ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کون لوگ رہتے ہیں اس قسم کی زندگی گزارتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خالی پیٹ رات کو سو جاتے ہیں اور ہم اپنے پیٹ بھر کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ आ. وہ شخص مومن ہی نہیں ہے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں اور اس کے پڑوسی کیا ہے بھوکے پیٹ سوتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے گھر میں کوئی شور شرابہ لگا رہتا ہے میوزک ہے کہ ساتھ والے لوگ کیا ہے آرام ہی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے کیا ہے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہر, ہر وہ کام کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو وہ کیا ہے بول رہا ہے ایسے لوگ کہ جن کی وجہ سے محلے والے بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے شر اور سے پورا محلہ تنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جن کی تکلیف سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لاجنت بواق جنت میں داخل نہیں ہوگا من وہ شخص لا من وجار جس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں بواق اس کی تکلیف تک سے جی حدیث نمبر ایک سو تیس لایت خلجنت جسد الغ الحرام جسد جسم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے غذا غزہ مزدر آتا ہے غذا ٹھیک ہے نا غزہ کہتے ہیں غذا دی گئی ہو بالحرام حرام کے ذریعے سے تو لا يدخل وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا غذیٰ بالحرام کے جس کو حرام کے ذریعے سے غذا دی گئی ہو جس کو غذا دی گئی ہو حرام کی تو وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام کی غذا دی گئی ہو جس شخص نے کوئی حرام کھایا اور اس حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اعضا بنے اور اس کے اوا مضبوط ہو گئے تو اب کیا ہے اس کے وہ اذار کا حصہ بن چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس لیے ہونا کیا چاہیے کہ انسان ایک تو یہ کہ خود حلال کی کمائی کرے پھر یہ کہ جو اپنے اہل عیال والے ہیں اگر وہ حرام کی کمائی کرتا ہے خود تو گناہگار ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں اپنے اہل ویال کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو بھی وہ گناہ گار کرتا ہے تو ان کو بھی کیا کرتا ہے غذا دیتے ہیں کون سی والی بلا حرام کی تو حرام کی کمائی سے اجتناب کرنا چاہیے ہر بہت سارے پیسے انسان کو نظر آتے ہوں بہت ساری رقم نظر آتی ہو لیکن اس میں کیا ہے حرام کا شائبہ بھی ہے تو سترک کر دیجئے کم تھوڑے پیسوں پر گزارا کر لیجئے ایک لکما کھا لیجئے لیکن حلال کھا لیجئے بجائے اس کے کہ تین لکمے کھائے جائیں لیکن حرام کے کھائے جائیں تو انسان بھوکا پیٹ رہ جائے بھوکے پیٹ رہ جائے لیکن کبھی بھی حرام نہ کھائے لا ید خرجن تجسن غزیہ <سلام> <ززیع بالحرام> وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ جسم جس کو کیا حرام کے ساتھ غرق، آ, کیا دی گئی ہو گئی دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے غلاف لاپ کعبہ پکڑ کے کہہ رہا ہوگا یا رب یا رب لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوگی کیوں اس لیے اس کا جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ حرام کے ہیں اس نے جو کھایا اس کے پیٹ میں وہ حرام کے ہے اس نے جو جو بھی وہ استعمال کرتا ہے وہ حرام کہا کیسے اس کی دعا قبول ہو اس نے کھایا حرام اس کا پہنا ہوا حرام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہ حلال وافر طافرمائے لاہجنت جسدن حرام جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا کہ جس کو حرام کے ساتھ غزہ دی گئی ہو حدیث نمبر 131 لا سو احدکم لاہد یکون ہوتا بیان تب اہن دونوں پڑھ سکتے ہیں لما جب تو بھی شکر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں عبداللہ ابن عمر علی اللہ سے روایت ہے لا احدكم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتہ یکون ہوا ہو ہوا کہتے ہیں خواہشات کو ٹھیک ہے اس کی جمع آتی ہے تباہن تابے لما جی تو جب بھی فائل آئے جا افیل کا اس کے سلے میں جب با آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا ٹھیک ہے نا ہی اس کو لایا تو جی جس کو میں لایا ہوں تو رسول اللہ, اللہ شاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکامات جو وہی میں لے کر آیا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ کر لے اپنی خواہشات کو اس کے مطابق نہ کر لے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تو انسان کی خواہشات جب تک دین کے مطابق نہ ہو جائیں اس وقت گویا وہ مومن نہیں ہو سکتا تو اس وقت میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری خواہشات کیا ہیں اور دین کی خواہشات کیا ہیں دینی احکامات کیا ہیں اگر ایسا تصادم تو نہیں ہے اگر تصادم ہے تو اس عزیز کے روح سے ہم کہے مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا حتہ یقین ہوا ہو یہاں تک کہ ہو جائے اس کی خواہشات تب آج تبھی اس چیز کتابے جس کو میں لایا ہوں ٹھیک ہے جی حدیث نمبر 132 لا روع اس کا معنی سو بتیس لا کے خوف زدہ کرنے کے تو لا مسلمن، تو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے مسلمان یہ کسی مسلمان کو کیا کرے خوف زدہ کرے کسی مسلمان کو ڈرائے یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے چاہے وہ مزا میں ایسا مزاح میں ایسا کرے یا جان بوجھ کر حقیقت کے اندر ایسا کرے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کسی کو دوسرے کو ڈرائے تو یہ اس کے پس منظر میں بھی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی تو ایک صحابی آرام کر رہے تھے سو رہے تھے تو دوسرے صحابی نے اس کے ساتھ جسم کے ساتھ کوئی رسی وغیرہ باندھی اور جس کی وجہ سے کیا ہوئے وہ گبرا گئے اور خوف سدب ہوئے اللہ اللہ جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کسی مسلمان کو ڈرائے ایسا بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوستوں میں اور اسی طرح خواتین میں بھی ہوتا ہوگا سہیلیوں میں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار مل جل کر کسی کو ڈرانے کی پلان بنایا جاتا ہے کسی کو ڈرانے کے لیے تو ایسا کرنا کیا ہے حدیث کی روز سے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہو مزاح کے طور پہ ہو یا ویسے ہو اس کو ڈرانا مقصود ہو کسی مسلمان کو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے, وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا ہے اسلحہ پکڑے اسلحہ کے ذریعے سے ڈرائے سامنے بندوق پکڑ لے یا اسی طرح کیا ہے اسٹول ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز چاقو چوری ہے اس کے ذریعے سے کسی کو ڈرانا دھمکانا یا ویسے ہی کسی کو اس طرح کی کوئی خبر دے دینا جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں اس سے احتراز کرنا چاہیے لا مسلمن،, آئی مسلمن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے ڈرائے ٹھیک ہے جی اس سے اجتناب لازم ہے لا تدخل فیہ کلبن او تصاویر حدیث نمبر ایک سو تینتیس ابو طلحہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آتا ہے آتے کلبن اور تصاویر بہرحال لا تدخل الملائکہ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں کو کہتے ہیں کلب کتے کو کہتے ہیں تصاویر تصاویر کو کہتے ہیں لاتو فرشتے داخل نہیں ہوتے بیتن اس میں فی جس گھر میں اور کتا ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے یاد رکھیے گا یہاں پر جو فرشتوں کا دخول منع کیا ہے وہ کیا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے عام طور پر جو ضرورت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ضرور اس میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا حکم ہی ایسا ہوتا ہے البتہ وہ پ... آ... اس سے کیا ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے گھر سے کہ جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں تو ان کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ داخل ضرور ہوتے ہیں البتہ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے لیے تو وہ پھر اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو داخل ہونے والے فرشتوں میں سے جس سے مثلاً کر امن انسان کے حساب و کتاب کے لیے فرشتے یا اس کے علاوہ قبض روح کے لیے روح کے قبض کے لیے اگر کسی گھر میں کوئی آدمی ہے اور اس کی روح قبض ہونی ہے تو بھلے اس میں ایک کروڑ تصویریں کیوں نہ ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے تو وہ کتے ہی گھر میں باندھ لے تاکہ میں دنیا سے جاؤں ہی نہ کہ تصاویر کا ہم بھار لگا دے تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کیا ہو کتا ہو یا کیا ہو تصاویر ہو اب یہ کہ چند تصویر کا مطلق کیا ہے ناجائز ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ہو جو ضرورت کے علاوہ ہو ضرورت کی تصاویر کون ہیں مثلا آئی ڈی کارڈ ہے ٹھیک ہے شناختی کارڈ یا اس کے علاوہ پاسپورٹ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ضروری تصاویر ہے کسی کمپنی کی ہے کسی ادارے کا کارڈ ہے اس پر ہے وغیرہ وغیرہ اس کی تو اجازت ہے اس کے علاوہ جو تمام کی تمام تر تصاویر ہیں جو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے ناجائز ہوں گی کسی بھی روپ میں ہوں کسی بھی شخص کی ہوں کسی بہت بڑے عالم کی ہوں بہت بڑے پیر کی ہوں سب کی سب کی تصویریں کیا ہیں حرام اور ناجائز چلائیں گی Oh, جی جی بتاتا ہوں پہلے کتے کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہی کل بن او تصاویر تین قسم کے کتے مستثنا ہیں ایک جو چوکی داری کے لیے ہو عام طور پر شہروں میں اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگا لیکن جن, جن لوگوں نے دیہاتی ماحول کو دیکھا ہو کوٹھوں اور دیہاتوں میں جہاں پر لوگ اکیلے اکیلے رہتے ہیں دور دراز پہاڑوں میں رہتے ہیں تو ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے اپنی چوکی داری کے لیے کتے کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے رخصت ہے اسی طرح جو شکاری لوگ ہوتے ہیں شکار کرنے والے کتے کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے اس کتے کی بھی اور کسی نمبر پر وہ کتا جو کھیتی باڑی وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھا ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے یا سامان وغیرہ ہو کسی کا بھی اس کی چوکی داری کے لیے کیا ہے کتے کو رکھ لیا جاتا ہے تو وہ کتا کیا گویا کو اس کی نگرانی کرتا ہے تو اس قسم کے کتے تین قسم کے صرف کتے مستثنا ہے ایک حافظ ہو جو خود یا چوکی داری وغیرہ کے لیے یا یہ लिए شکار کے لیے تو ان تین قسم کے کتوں کے علاوہ جو لوگ شوقیہ کتے رکھتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں وہ کیا ہے ناجائز ہیں جس گھر میں بھی ہوں گے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اب آ جاتے ہیں تصویر پر تو تصویر جو ضرورت کی ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پاسپورٹ کی ہو آئی ڈی کارڈ کی ہو اس کے علاوہ کسی بھی ادارے کا جو, جو, جو کارڈ ہے یعنی جو بالکل ضروری چیزیں ہیں جن کے علاوہ انسان کا دنیا کے اندر رہنا ہی مشکل ہے تو وہ تصویریں تو کیا ہی ضروری ہیں اور وہ مستثنا ہے اس کے علاوہ جو تصاویر ہیں ہر قسم کی تصاویر کا دیکھنا بنانا یہ کیا ہے حرام اور نجائز ہے چاہے وہ ٹیلی ویژن کی تصاویر ہوں یا اخبار کی تصاویر ہوں یہ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کسی پیر کی ہو ماں باپ کی ہوں استادوں کی ہوں ہر کسی بھی قسم کی تصاویر ہے وہ کیا ہے ناجائز اور حرام ہوگی جس زی روح کی بھی ہو جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو وہ تصاویر کیا کہلائیں گی حرام اور نجائز کے گی ہر وہ چیز، ہر اس چیز کی تصویر جو کیا ہے زی روح ہے جس کے اندر روح ہوتی ہے اس کی تصویر کیا ہے ناجائز ہے البتہ اس کے علاوہ درخت ہیں اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو غیر زی روح ہیں ان کی تصویریں کیا ہیں جائز ہیں اور گنجائش ہے ان کے استعمال اور رکھنا بھی تو غیر تصاویر میں بھی پھر یاد رکھیے گا وہ تصاویر کے جن کو کیا ہے محترم سمجھا جاتا ہو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کارپٹ یا قالین لیتے ہیں نیچے بچھانے کے لیکن اس میں کسی قسم کی تصاویر ہوتی ہیں تو ان کا چون کر روندا جاتا ہے ان کی توہین کی جاتی ہے احانت کی جاتی ہے تو پہلے تو خیال یہ رکھنا چاہیے کہ تصاویر ہو ہی نہ لیکن اگر ایسی کسی جگہ میں کوئی تصاویر آ جاتی ہیں کہ جن کا احترام نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو کیا ہے احانت کی جاتی ہے تو ان کی گنجائش ہے وہ پھر اس حرمتری تصاویر میں داخل نہیں ہوں گی آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں البتہ جن تصاویر کو احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے جن کا احترام جن کو احترام دیا جاتا ہے وہ تصاویر کیا کہلائیں گی حرام کہلائیں گی تو اس سے ہمیں کیا ثابت ہوا کیا سبق ملا کہ تصاویر کا دیکھنا رکھنا اور یہ کیا ہے بنانا یہ تینوں کی یہ تینوں کی تینوں صورتے کیا ہیں ناجائز ہیں ان سے کیا کرنا چاہیے اجتراب کرنا چاہیے آج کل تو سیلفی کا دور ہے ایک منٹ گزرتا نہیں ہارے کی کیا ہے نئی تصویر ہوتی ہے تو اس سے کیا کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے خود بھی کرنا چاہیے اپنے اہل ویال کو بھی اس سے باز رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی حدیث نمبر ایک اللہ چونتیس کبیرہ ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ایسی ہے کہ ان سے سب سے بڑھ کر محبت آن حضرت سے ہونی چاہیے اولا بالین سہم ازواج انبی اولا بالمنف سہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مشفق جتنے مہربان ہر ایک مومن کے لیے ہیں اتنا انسان خود بھی اپنے لیے مشفق نہیں ہے ان نبی اولا من انف یعنی جتنا انسان اپنا خیال رکھ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تکالیف اور مسائل سے بچاؤں اور راحت والے کام کروں جتنا انسان خود خیال رکھتا ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک امتی کے لیے کیا کیا ہے سوچا ہے تو ان بیو اولا من انفسم خود ان کی جانوں سے بھی کیا ہے آگے بڑھ کر ہیں تو یہ حدیث کہہ رہی ہے لا حتّا اکونا احب من والده لا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے حتّا اکونا یہاں تک کہ ہو جاؤ میں اکونا متکرم کا سیغہ ہے احب اس کے لیے محبوب میں والد ہی اس کے والد سے وہ ہی اس کی اولاد سے وہ نا اور تمام لوگوں سے یعنی جب تک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب تک کسی مومن کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تو اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہے یاد رکھیے گا کیا مطلب ہے حدیث کا محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت طبعیہ ہے اور ایک محبت عقلیہ ہے محبت تبعیہ جو کسی انسان کو کسی سے بھی کیا ہے ہو سکتی ہے جس میں انسان بے اختیار ہوتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جو محبت ہوتی ہے محبت تبعیہ ہوتی ہے اس طرح کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے کسی کو بھی غیر اختیاری طور پر ٹھیک ہے نا تو یہ محبت تبعیہ چلاتی ہے کہ کسی کے عادات کسی کے اخلاق کسی کے حسن حسن سورت حسن سیرت تمام چیزوں کی وجہ سے جو محبت ہو جاتی ہے محبتیں تباہی کہلاتی ہے اس طرح اپنی اولاد سے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے محبت لیکن ایک محبت عقلی کے جس کو انسان واقعات وہ مقام دیتا ہے کہ وہ حیثیت اور وہ شخصیت ہی ایسی ہو کہ اس کے ساتھ کیا کی جائے محبت کی جائے اس میں سب سے پہلا درجہ خود اللہ تبارک و تعالی کی رات کا بنتا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور انسان کو کیا ہے عدم سے وجود ملایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بنتا ہے کہ جنہوں نے اس کائنات کو کیا ہے خوبصورت بنانا اور کیا کیا ہے اس کو مزین کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ ایک دنیا میں انسان کو لانے کے ایک ذریعہ ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کا کام کیا ہوتا ہے صرف اور صرف گویا کر پیدا کر دینا پھر اس کے بعد اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اساتذہ اس میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے چاہے وہ دنیاوی امور میں ہوں دنیاوی چاہے ہو تعلیمات کے اندر ہوں یا دینی تعلیمات کے اندر ہوں پھر گویا کہ اس کو جو اصلی شکل اور اس کو اصلی جو روپ دیتے ہیں وہ اساتذہ و معلمین دیتے ہیں جن سے وہ کیا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیا ہے آدم سے وجود میں لایا ہے پھر اللہ تعالی سے محبت ہونی چاہیے آکلن سب سے پہلے اس کے بعد دوسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے کیا ہے اس میں انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ذات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی طور پر باقی چونکہ قربان انسان کیا ہے خود کیا ہے بے اختیار ہے تو وہ ہونی چاہیے جیسے بھی ہو ماں باپ سے ہو بہن بھائیوں سے ہو اساتذہ سے ہو شیوخ سے ہو لا مین احدو کم ہت عق علیہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے محبوب نہ بن جاؤں والد, والد سے غلط ہی اس کے اولاد سے ون ناسج اور تمام لوگوں سے حدیث نمبر ایک سو پینتیس لایا جرو اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونے کے ترک کرنے کے چھوڑ دینے کے اچھا باقی تو الفاظ ظاہر ہیں لا يحل حضرت ہی کی روایت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مسلمن مسلمن مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے یاخا یا ہو یہ کہ وہ چھوڑ دے اپنے بھائی کو یہ حجورا اخا ہو چھوڑ دے اپنے بھائی کو فوقہ صلاح تین دن سے تین دن سے زیادہ فمن جس نے چھوڑ دیا تین دن سے زیادہ فما تھا اور وہ اسی حال میں مر گیا تو دخل النار وہ کہاں داخل ہوگا جہنم میں داخل ہوگا اللہ منہ. کیا مطلب ہے حدیث کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کسی سے کیا کرتا ہے تعلق ختم کر دیتا ہے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے کسی بھی وجہ سے درغیر کسی وجہ سے البتہ ایک تو یہ ہے کہ کسی بینی امور میں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والا ہے یا دینی امور میں کوتا کرنے والا ہے تو اس سے اگر ناراضگی ہے وہ تو الحب اللہ اللہ و والبغض غف اللہ پہلے پر چکے ہیں وہ تو ہے ایمان ہے اگر اس وجہ سے کسی سے قدر تعلقی کر رہا ہے یا جس کے ساتھ ملنے سے یقینی معلوم ہے کہ اس سے ساتھ اگر تعلق رکھیں گے تو دین سے دوری ہی ملے گی بری ہی بات سننے کو ملے گی ایسے لوگوں سے قدر تعلقی تو کی جا سکتی ہے وہ اس ہے لیکن بے جا اپنے حسد اپنے بغض انعت کی وجہ سے یہ اپنی کیا ہے کچھ لالچوں کی بنیاد پر کسی سے قدا تعلقی کر لینا اور بے جا ناراض ہونا ایسے اگر کوئی شخص ہے اور تین دن سے زیادہ ناراض ہے ہو گیا تو اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا تو اس لیے جو بھی کسی سے بھی ناراض ہو تو اس کو کیا کرنی چاہیے پہل کر دینی چاہیے سلام ہی کر لے نہ زیادہ لمبے چوڑے تعلقات رکھے لیکن کم از کم دعا اسلام کی حد تک کیا ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے تعلق تاکہ اس حدیث کا مستحق بن کر ہم کہیں اسی حالت میں فوت ہونے کی صورت میں کیا ہو جائے ٹھیکانہ جہنم نہ بن جائے اس لیے عزیز و وقارب میں چونکہ بہت زیادہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے بالکل قطع تعلق کی کبھی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا ہو تو دوسرے عزیز وقار رشتے داروں کو چاہیے جیسے دو لوگوں کا اپس میں کیا کر لیں بلحال ان دونوں کی صلح کروا دیں نہ لمبے چوڑے پھر تعلقات رکھیں لیکن کم از کم یہ ہو کہ قطع تعلقی بالکل یا نہ ہو تو اس وجہ سے کیا ہونا چاہیے تاکہ حدیث کے مساق سے بچ جائیں حدیث نمبر ایک سو چھتیس اللہ بطوی اللہ کبیرا جی خبردار لا معلوم اللہ خبردار امرا آدمی کو کہتے ہیں آدمی کا مال حلال نہیں ہے اللہ بے نفسم من ہو مگر اس کی دلی خوشی سے تیب تیب نفس خوشی من ہو اس کی طیب نفس یعنی خوشی دلی خوشی جی خبردار حضرت ابو الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا لاح ال معلوم آدمی کا مال حلال نہیں ہے الا بھی نفس سے ہو مگر یہ کہ اس کی دلی خوشی سے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی مال دے یا ہم پر کوئی صدقہ کرے ہمیں وہ ضرور کھلائے عام طور پر بے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے دوست احباب میں کہ وہ کیا کرتے ہیں کسی کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے شرم کیا مارے اپنی عزت بچانے کی خاطر کیا کر دیتا ہے وہ کھلا ہی دیتا ہے لیکن وہ طیب نفس سے نہیں ہوتا حالانکہ اس کے پاس کبھی تو رقم ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کی اپنی ضرورت بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہوتی ہے لیکن دوست احباب کی مجبوری کی وجہ سے اس کو ان کے لیے کیا کرنی کیا کرنی پڑتی ہے ان کی خواہشات پوری کرنی پڑتی ہیں تو اس لیے وہ کیا ہے حال نہیں ہے تو انسان کو دیکھ کر ہی کیا کرنا چاہیے فیصلہ کرنا چاہیے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے عام طور پر سکول کالج میں مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ طلبا طالبات مل جل کر جو اپنے لیے کیا ہے کبھی کوئی ٹور کے لیے کوئی پلان بناتے ہیں کوئی پروگرام بناتے ہیں جانے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے تو اس میں جو رقم جمع کی جاتی ہے تو اس میں ہر ایک طلبل مسکی حیثیت نہیں رکھ رہا ہوتا طلبا یعنی اس کو کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں اس خرچے کو لیکن کچھ طلباء اور طالبات ایسی ہوتی ہیں کیسے ہوتے ہیں کہ جو اس خرچے کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن چونکہ دینا ہوتا ہے اب اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کی عزت پہ آ جاتی ہے تو وہ دیکھا دیکھی اس کو دینے پڑتے ہیں تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے اپنے ساتھ والوں کا کہ کسی کو اس پر مجبور نہ کیا جائے اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں الحمدللہ یا تو اپنے ساتھ ہی اپنے ساتھ ہی ایسے رکھے ہیں کہ جو اپنے برابر کے ہوں یا یہ کبھی کبھار دیکھا ہے کہ سامنے والا اگر حیثیت سے کم ہے پھر اس کے ساتھ کسی حد تک تعاون کیا ہے کبھی اس کو مجبور نہیں ہونے دیا یا تو کبھی ہم نے ان کے سامنے کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس لیے انسان کو اپنی گیدرنگ ہی ایسی رکھنی چاہیے کہ جو اس کا ہم پل ہو نہیں تو اپنے سے بہت بڑھ کر ہو نہ ہی اپنے سے بہت کمتر ہو جی ہاں اللہ اللہ معلوم تو ورنہ وہ شخص بھی کیا ہوگا گویا کے اس کا جب اس کی رقم اس طالب علم طالبہ کی رقم جب ان تمام رقم میں مل جائے گی تو وہ کیا ہے گویا کے لیے سب کے لیے گویا کہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ وہ نفس سے نہیں آیا تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اللہ لا مال اللہ بھی نفس نفسمن ہو کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہے اللہ بھی نفس نفسمن ہو مگر یہ کہ اس کی دلی خوشی کے ساتھ حدیث نمبر 137 رحمت اللہ نظر آئیننا کھینچنا حالت نزع کو بھی نظر اس لیے کہتے ہیں وقت روح کھینچی جاتی ہے رحمت, اللہ من رحمت شفت محبت نہیں کھینچی جایا نہیں چھی جاتی مگر کس سے بدبخت سے شفیع اس کو کہتے ہیں بدبخت کو کو ابو حرا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزع الا من شقی رحمت نہیں چھینی جاتی مگر کسی بدبخت سے رحمت کیا ہے کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا شفقت سے بات کرنا چھوٹوں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا اپنے ہم پر لوگوں سے اچھے اخلاق عمدہ طریقے سے بات کرنا پڑوں کے بھی کرنا یہ کیا ہے رحمت کیا لاتا ہے ورنہ یہ کہ ہر وقت کسی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سامنے والا بات تھوڑا مارے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو اخلاق کے اعلی مرتبے پر کیا ہونا چاہیے فائض ہونا چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں ماما کار اخلاق مجھے تاکہ میں اخلاق کو کیا کروں مکمل کروں تو انسان کو جو مومن ہے ایمان والا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونا چاہیے صحابہ کرام نے تو بہت صرف کبھی بھی دعوت اسلام بہت سارے مقامات پر نہیں دی بلکہ اپنی ذات ان کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ آج ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ کسی کو کہیں گے تو وہ دونوں گالوں پر دونوں پر تھپڑ لگائے گا تمہارے جیسے ہو جائیں پاگل ہیں تو صحابہ کرام نے کیا تھا ہمارے جیسے ہو جاؤ کو مثلا نہ وہ کیا تھے اپنے آپ ہی مثال تھے تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے اپنے اخلاق کو ایسے رکھنا چاہیے کہ سامنے والے دیکھ کر غیر مسلم دیکھ کر کیا ہو سکیں ہم سے متاثر ہوں اور سمجھے کہ واقعی طرح ہم کسی دین پر ہیں اور کسی نبی کے اور کسی پیغمبر کے کیا ہیں نام لیوا ہے لاتون ظہور رحمت اللہ رحمت نہیں کھینچی جاتی نہیں چھینی جاتی مگر کسی سے ہی حدیث نمبر 138 لا اٹھتیس لاسب رفقت سے آپ پڑھ سکتے ہیں کے کل بن جس میں کتا ہو یا گھنٹی ہو ترقی حدیث آپ پڑھ کے آ چکے ہیں شروع شروع میں آپ نے پڑھی تھی الجرس مزا میرشیت پڑھی تھی کہ نہیں جی تو گھنٹی کیا ہے شیطان کی بانسی ہے تو یہاں پر ابھی اب یہ آپ نے پہلے حدیث پڑھی کہ فی بیتن مجموعہ ملائکہ تو اسی اب دونوں کا یوں کا مجموع ہے کہ رحمت کے فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے ریف اس جماعت کے ساتھ کل بُن ولا جرس کہ جس میں کیا ہو کتا ہو یا گھنٹی ہو گھنٹی کسی بھی قسم کی ہو وہ کیا ہے ناجائز ہے یاد رکھیے گا کہ بعض کیا ہوتی ہیں مائیں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے کیا ہے ہاتھ پاؤں میں اس طرح کے گنگرو ڈال دیتی ہیں یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے آپ کی محبت اپنی جگہ آپ اور چیز ان کو لے کر دیں جو کیا ہو ان کے ساتھ اچھی لگے بھلے قیمتی کیوں نہ ہو لیکن ایسی چیز مت ان کے ہاتھ پاؤں میں ڈالیے کہ جو کیا ہو اس طرح کی گھنٹی سے ملتی جلتی ہوں اسی طرح بعض لوگ جانوروں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ساری کی ساری کیا ہیں گھنٹی مطلق ان کیا ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے البتہ جو ضرورت کی گھنٹیاں ہیں مثلا ہاں جی بالکل ناجائز ہے ٹھیک ہے جس میں گھونگھرو ہو آواز ہو جس میں وہ ناجائز کے لائے گی ٹھیک ہے نا تو البتہ جو سکول کی یا مدارس کے اندر جو گھنٹی جو کسی کو کیا ہے متنوع کرنے کے لیے بجائی جاتی ہے وہ ضرورت کے بقدر ہے اس کی گنجائش ہے اس کے علاوہ کیا ہے نہیں ہے ٹھیک بات ہے جی سیاح المر والنہی تو اچھی ہے ہم ویسے اچھی ترتیب سے جا رہے ہیں الحمدللہ للہ ہم جلدی اس کو پڑھ لیں گے اور اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے عربی کے اندر گنتی یاد کر لی ہے جی گنتی کس کس کو یاد ہے عربی میں سو تک مکمل ہے جتنی بھی تعداد میں لکھی ہوئی ہے سو سو سے آگے بھی جی رول نمبر ایک رول نمبر پندرہ بتائیے گا جلدی سے باقی تو آج کوئی بھی